قبضی واسی ولا تقابل و کزالی قصیق تو مولانا کل ہم نے بابر ربا شروع کیا تھا میں نے بتلایا کہ اب یہ بو محرمہ کا بیان ہونے لگا بھائی بیا صحیح کا بیان بھی گزر گیا بیا فاسد کا بھی گزر گیا بیا باطل کا بیان بھی گزر گیا بیا مقروف کا بیان بھی گزرا اب بیا حرام کا ذکر شروع ہو رہا ہے بھائی اور میں نے بتلایا تھا کہ لغت کے اندر عربی زبان کے اندر ربا کس کو کہتے ہیں <سلام> زیادت ملائی ملائی کو بھئی زیادتی کو کہتے ہیں بھائی زیادتی جو بھی زیادتی کی جائے وہ ربا کہلائے گی لیکن اس سے میں نے بتلایا ہر زیادتی مراد نہیں ہے اصطلاح کے اندر تو اصطلاحی تاریخ میں نے آپ کو لکھوائی تھی ہوا فضل خالن شہیت علی احدی فلم وہ زیادتی ہے جو ایوس سے خالی ہو اور جس کی شرط لگائی جائے آخت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اور کس کے اندر ہو آخر معاوضہ محابض محابض محابض محابض کے اندر ہو یہ زیادتی بھائی آخر معاوضہ کے اندر تو لہذا ایک شخص دوسرے کو دس من گندم دیتا ہے اور اس سے بیس من گندم لیتا ہے تو دس من تو دس من کے مقابلے میں ہو گئے اور یہ جو زیادہ ہوئے دس من یہ ایسی زیادتی ہے جو ایوس سے خالی ہے اور دونوں میں سے ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہے کہ ایک ان میں سے وسول کر رہا ہے اس جاتی کو بھائی اور کس کے اندر آقدے <odorant> معاوضہ oh, کے اندر ہے تو یہ ربا ہے مولانا ربا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی ربا کے بارے میں قرآن میں صرف حرمت کا ذکر آتا ہے بھائی حرمت کا ذکر آیا بھائی تفصیل نہیں آئی ربا ہے کیا چیز ربا ہے کیا چیز بس اتنا آیا کہ اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے اس حسلے میں سب سے اہم حدیث جو ہے کل میں نے آپ کو لکھوائی بھی الحنتت بالحنتتی والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والزہو بالزہب والفضت بالفضت ربا اور بتلایا تھا شو حدیث میں نے کیسے پڑھی الحین الخین مفعول پڑھا اس کو منصوب بھائی یہ دراصل اس کے لیے معذوف ہے بیعو تم لوگ بیچو اس کو بیچو الحین الخا گندم کو تو یہ مفعول بن رہی ہے یہ منصوب ہے بھائی تو حدیث میں کیا ذکر آیا کہ گندم کو گندم کے بدلے جو کو جو کے بدلے کھجور کو کھجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے جب بیچا جائے تو کیا ہونا چاہیے برابر ہونے چاہیے دونوں طرف سے یہی بس اور نقد ہونے چاہیے اور جو زیادتی ہے وہ ربا ہے وہ ربا ہے وہ سود ہے چنانچہ اس حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے غور کیا بھائی اور پہلی چار چیزیں جو ہیں ان سے کیل اخذ کیا پہلی چاروں چیزیں کیا ہیں کیلی اور آخری دو چیزیں زہاب اور زہاب وزنی ہیں معلوم ہوا سود کن چیزوں میں آئے گا جو کیلی, یا کیلی ہم ہم ہم ہو یا وزنی ہو اور نیس جنس کے مقابلے میں جنس ذکر ہوئی گندم کو کس کے بدلے بیچو جا گندم کے بدلے تو معلوم ہوا جنس بھی تو کیل مال جنس, حستث جنس, حستث حستث جنس حستث یہ علت ہے سود کی یا وزن مال جینس یہ علت ہے سود کی تو کیل مال جینس یا وزن مال جنس تو آپ نے اس میں آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں کیل اور وزن پر ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں قدر تو گویا کہ سود کے علت کیا ہوئی قدر مال جینس بھائی قدر مال جینس کے بھئی یہ سود کی علت ہوئی تو جہاں پر قدر مال جینس دو چیزیں ہیں ایک قدر ایک جنس وہی تو جب دونوں طرف قدر ہو یا دونوں طرف کیلی ہو یا دونوں طرف وزنی ہو اور جنس بھی ایک ہو تو پھر اس سورت میں زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام اور جب دونوں نہ ہو تو پھر دونوں چیزیں جائز جب دونوں طرف کیلی نہیں ہے یا دو اور جنس بھی ایک نہیں ہے تو اس سورت میں زیادتی بھی جائز اور ادھار بھی جائز اور دونوں میں سے جب ایک چیز پائی جائے صرف قدر ہو یا صرف جنس ہو تو اس صورت میں سیاسی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں دیکھو صرف جنس پائی جائے اور قدر نہ ہو مثلا ایک درجن انڈوں کے بدلے دو درجن انڈے بیچے اب جنس تو ہے دونوں طرف انڈے ہیں لیکن قدر نہیں کیل یا وزن نہیں انڈوں کو تو کیل نہیں کیا جاتا ہے ان کا وزن نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو تو گین کر بیچا جاتا ہے تو جنس تو ہے لیکن قدر نہیں لہذا اس صورت میں زیاتی جائز اور ادھار حرام اور اگر صرف قدر ہو جنس نہ ہو مثلا بھائی آپ سونا دیتے ہیں اور بدلے میں چاندی لیتے ہیں سونا بھی وزنی چاندی بھی دیکھو دونوں طرف وزن آ گیا قدر آ مولانا لیکن جنس نہیں ایک طرف سونا ہے تو دوسری طرف چاندی, چاندی, چاندی ہے جنس الگ الگ ہے تو اس صورت میں بھی زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز معلوم ہوا آپ ایک تولہ سونا دے کر سو تولے چاندی لے है سکتے ہیں جتنی بھی زیادتی کر کریں بھائی وہ جائز ہے البتہ ادھار نہیں ہو نقد ہو بھائی اس کے بعد بتلایا تھا مولانا کہ جیت اور ردی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جہاں ربا ربوی چیزیں ہیں ان میں جیت اور ردی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر صورت میں کیا ضروری ہے برابری, برابری ضروری ہے لہذا ایک شخص دوسرے کو سو کفیس اعلی گندم دے کر ہزار کفیس ردی گندم اس سے لینا چاہتا ہے میں نے بتلایا یہ جائز نہیں ہے بھائی جائز نہیں ہے بھائی اس لیے کہ جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے اور اس صورت میں تفاضل جائز نہیں جاتی نہیں جائے بالکل برابر ہونے چاہیے ایک طرف سے سو خفیز ہے تو دوسری طرف سے بھی سو کفیز ہونے چاہیے ایسی صورت اگر پیش آ جائے تو پھر وہاں پر میں نے طریقہ بتلایا تھا دو بیع کر لیں بھائی کیا کر لیں دو کر لیں کیسے کہ پہلے ایک شخص دوسرے سے اس کی گندم پیسوں کے بدلے خرید لیں مثلا آپ نے سو کفیس گندم کے دینے اور کتنے لینے اسے? ہزار کافی تو دو کریں بھائی پہلے وہ آپ سے خرید لے آپ کی گندم مثلا وہ کہتے کے سو کفیس گندم میں نے آپ سے ایک ہزار درہم کے بدلے خرید لیے کتنے کے بدلے ایک ہزار, ہزار درہم کے بدلے بھائی گندم سامنے موجود بھائی تو آپ نے اس کو دے دیے پھر آپ اس نے آپ نے کتنے دینے اس کے اس نے آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں ایک ہزار درہم ابھی دیے نہیں لیکن یہ سمن ہے اور آپ نے پڑھا ہے سمن میں قبل القبض بھی تصروف لینے سے پہلے آپ نے تصرف کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی اچھا وہ جو آپ نے میرے ہزار درہم دینے ہیں ان کے بدلے میں نے آپ کے یہ ہزار کفیز گندم آپ سے خرید لی اس نے کہا مجھے قبول ہے لو بھائی دوسری بہ ہو گئی دیکھا لہذا اب صورت ٹھیک ہو گئی اب آپ سو کفیس گندم دے دیں گے اور اس سے ہزار قفیس گندم لے لیں گے بھائی اب یہ دو الگ گندم کے بدلے گندم کی بہن نہیں ہوئی مولانا بلکہ کیا ہوئی ہے گندم کے بدلے دل دل ایک طرف گندم تھی تو دوسری طرف درہم تھے اور دو بڑ ہوئی مولانا یہ درست ہے اور پھر یہ ضابطہ بھی بیان ہوا تھا کہ جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرما دی کیلی ہونے کی وہ ہمیشہ کیلی ہی شمار ہوگی اور جس کے بارے میں وزنی ہونے کی تصریح فرما دی وہ ہمیشہ <تصفح> وزنی <تصفح> ہی شمار ہوگی بھائی بھائی کیلی شمار ہونے کا کیا معنی ہے کہ آپ اب آپ اس کو وزن کر کے بیچ ہی نہیں سکتے نہیں یہ معنی نہیں ہے گندم کیلی شمار ہوئی ہے لیکن آپ تول کر بھی بیچ سکتے ہیں لیکن جس وقت گندم کو گندم کے مقابلے میں بیچیں گے اب مولانا وزن کر کے بیچنا صحیح اسی <سؤال> کی جنس کے بدلے جب بیچیں گے تو تب برابری ضروری ہے یا برابری نہیں <سؤال> اور برابری پھر وزن کے ذریعے جائز نہیں کیونکہ حدیث میں تو کیلی ہونے کا ذکر آیا تھا تو لہذا برابری کس کے ذریعے ہوگی <سؤال> کیل <سؤال> کے ذریعے ہوگی سورج سمجھ میں آ بھائی اسی طرح سونا اور چاندی وزنی ہیں وزنی تو آپ ان کو مثلاً کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ ان کو معاف کر بیچا جاتا ہے کوئی صورت بن جاتی ہے ایسی فرض کرو تو آپ ماپ کر بیچنا بھی صحیح ہوگا لیکن اگر سونے کو سونے کے بدلے یہ چاندی کو چاندی کے بدلے بیچیں تو پھر تو برابری ضروری تھی تو پھر برابری اب ماپ میں برابری کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ حدیث میں کس اعتبار سے برابری کا ذکر آیا تھا وزن کے لہذا جب خود اس کو اسی جنس کے بدلے بیچا جائے تو پھر برابری جس پیمانے کا ذکر حدیث میں آیا تھا اسی کے ذریعے برابری کی جائے گی دوسرے پیمانے کے لیے برابری کر بھی لیں اس کا کوئی ایسے بات نہیں ہے وہاں ہاں اور جن چیزوں کا ذکر نہیں والانا تصریح نہیں ہے کہ یہ کیلی ہیں یا وزنی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی عادت کو دیکھا جائے گا لوگ جس زمانے میں اسے کیلی شمار کرتے ہیں اسے کیلی شمار کیا جائے گا اگر زمانہ بدلتا ہے اور لوگوں کی عادت بدلتی ہے پھر لوگ اسی چیز کو اب وزن کے ذریعے بیچنے لگے تو اب اس کو کیا شمار کیا جائے گا وزنی شمار کیا جائے گا تو وہاں جینس کے بدلے جب جینس بیچی جائے تو پھر وہاں پر برابری اسی پیمانے کے ذریعے ہوگی جو رائٹ ہوگا لوگوں کے اندر بھائی سمجھ میں آگئی بھائی؟ اچھا آگے دیکھیے آج کا سبق مولانا وقد وقا جنسل اصمان یوتب رفی قبض مجلس اچھا مولانا یاد رکھنا آگے پڑھیں گے ہم باب آئے گا صرف اس بیع کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سمن ہو جس میں کیا ہو دونوں طرف سمن ہو मत... مثلاً مولانا ایک طرف سونا ہے اچھا پہلے یہ تو بتائیے سمن کیا کیا چیزیں ہیں سونا ہے چاندی درہم دینار اور کرنسیاں وغیرہ کرنسیاں اور پیسے وغیرہ بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی یہ سارے سمن ہیں مولانا ان کو بنایا ہی سمن کے طور پر گیا ہے بھائی سونا چاندی کو اللہ نے پیدا ہی سمن کے طور پر فرمایا ہے یہ نوٹوں کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے سمن کے طور پر بنایا گیا ہے بھائی تو آپ جب دونوں طرف سے عوض سمن ہوں تو یہ عقد سخت بیع شخص کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے بیائے مسالان بھائی میں نے آپ کو سونا دیا اور آپ سے چاندی لیف سمن ہے یہ کیا کہ آپ کو مسالان مالانا روپے دیے اور آپ سے ریال لے لیے یہ کیا کہلائے گا سر میں نے آپ کو روپے دیے اور آپ سے ڈالر لے لیے یہ کیا کہلائے گا سر میں نے آپ کو سونا دیا اور آپ سے پیسے لیے یہ بھی کیا کہلائے کہلائے گا سمجھ میں یہ ہے مولانا اب یاد رکھنا اس کا اباقاعدہ آگے باب آئے گا تفصیلات آ جائیں گی مولانا تفصیلات لیکن اتنا یاد رکھیں کہ بیا سرف کے اندر پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے بھائی سرف کے اندر کیا ضروری ہے دونوں ایوزوں پر دونوں جانب سے اس چیز پر سمند پر وہیں پر قبضہ میں آپ کو مثلاً ساٹھ ہزار روپے دیتا ہوں اور آپ سے ایک ہزار ڈالر لیتا ہوں یہ ضروری ہے کہ جس مجلس میں آکد ہو رہا ہے اسی مجلس کے اندر میں پیسے آپ کے حوالے کروں اور آپ ڈالر میرے حوالے کریں یعنی قبضہ شرط ہے مولانا قبضہ ضروری ہے بھائی اس کے تو یہ جو چیزیں تھیں ان میں بھی ربا جاری ہوتا تھا بھائی ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں جن میں ربا جاری ہوتا ہے مثلا جو اوپر گزری مولانا کیلی چیز ہے یا وزنی چیز ہے ان کے اندر مجلس کے اندر قبضہ نہیں ضروری ہاں ان کی تعین ضروری ہے تعین ضروری مثلاً میں نے آپ کو سو خفیس گندم دی اور آپ سے سو خفیس گندم خرید لی تو یہ اب مولانا یہ عقد صرف ہے یا عقد صرف کے علاوہ ہے علاوہ لقد صرف نہیں ہے آخر سرف ہوتا تو مسجد میں قبضہ ضروری تھا یہ اس کے علاوہ دوسری صورت ہے تو یہاں پر اور کون سی چیز بیچی گئی ہے نہ خریدی گئی ہے جن میں کیا جاری ہوتا ہے ربا جاری ہوتا ہے تو یہاں پر تعین ضروری ہے مثلا آپ کے سو قفیز میں نے الگ کر کے سامنے رکھ دیے یہ ہے بھائی سو قفیز آپ کے متعین ہو گئے آپ نے میرے لیے سامنے گندم آپی سو کفیز الگ کر دیے یہ ہے آپ کی سو قفیز گندم بھائی تو اب یہ ضروری نہیں کہ ہم دونوں کیا کریں ایک دوسرے سے جو گندم خریدی ہے اس پر وہیں پر قبضہ کر لیں قبضہ نہیں ضروری ہاں تعین ضروری ہے اور جب میں نے الگ کر دیا آپ نے الگ کر دیے تو تعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی تعین میں نے الگ کر کے رکھ دی یہ گندم پڑی ہے جس وقت چاہیں آپ اٹھا کر لے جائیں بھائی تو تعین کر دی مارا تو لہٰذا ڈاکٹر سر کے اندر قبضہ ضروری وزین پر جبکہ باقی چیزوں میں جن میں ربا جاری ہوتا ہے ان میں قبضہ نہیں ضروری بلکہ کیا ضروری ہے ضروری ہے کہ متعین ہو جائے واقد ماوق اعلی جنسل آسمانی اور واقع سر جو واقع ہوتا ہے جنس اسمان پر سمنوں کی جنس پر یعنی دونوں طرف سے سمن ہوتے ہیں یو تب فِي الْمَجْلِسِ اعتبار کیا جائے گا اس کے اندر قبضے کا فلمجلسی کس کے اندر مجلس میں وَمَا سِوَاهُ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں مِمَّا فِيهِ الرِّبَا جن کے اندر ربا ہوتا ہے یوتب فِيهِ ہی تو اس کے اندر اعتبار کس کا کیا جائے گا تعین کا اعتبار کیا جائے گا ولابر فی تقاب اور اس میں مولانا باہم قبضے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ دونوں کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہو وقیق ولا بویق دقیق کہتے ہیں مولانا آٹے کو آٹے کو دقیق کسے کہتے ہیں آٹا اور سویق کہتے ہیں ستو کو ستو کو بھائی دیکھو آپ گندم دے کر آٹا لینا چاہتے ہیں آٹا لینا چاہتے ہیں تو یہ بے جائز نہیں مولانا یہ برابری کر کے بھی جائز نہیں ہے اور زیادتی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے بالکل یہ جائز نہیں ہے گندم دی جائے اور کیا لیا جائے بدلے میں برابری کے ساتھ بھی جائز نہیں اور زیادتی کے ساتھ بھی جائز بھائی کیا وجہ ہے زیادتی کے ساتھ کیوں نہیں جائز برابری کے ساتھ کیوں نہیں جائز زیادتی کے ساتھ تو اس لیے نہیں جائز ہمارا نا کہ یہ آٹا وہی گندم تو ہے صرف کیا کیا ہے اسے شیسا ہے بھائی گندم سے بھی کیا بنایا جاتا ہے آٹا ہی بنایا جاتا ہے بھائی تو نفا ہی سب سے بڑا یہ ہے تو اس سے آٹا ہی بنایا جاتا ہے تو یوں سمجھیں گے گویا ایک ہی چیز ہے دونوں طرف اور جب ایک ہی چیز ہو اور یہ کیلی چیز ہے تو قدر بھی آ گئی جینس بھی آ گئی زیادتی جائز ہے یا جائز نہیں والا نا تو زیادتی جائز نہیں کمی بیشی نہیں جائز صرف برابری کی صورت میں اجازت ہے اور یہاں برابری ممکن ہی نہیں ہے ورنہ برابری کے ساتھ جائز ہو جاتی برابری کیسے نہیں ممکن بھائی آپ دس کفیس آٹا مجھے تول کر دیتے ہیں اور ماپ دس کفیس آٹا مجھے معاف کر دیتے ہیں اور میں آپ کو دس کفیس گندم کے معاف کر دیتا ہوں کیا یہ آپس میں برابر ہیں یاد رکھنا یہ برابر نہیں ماننا کیوں نہیں برابر وجہ یہ ماننا کہ آٹے کے ذرے ہیں چھوٹے چھوٹے گندم کے دانے ہیں موٹے بھائی تو گندم کے جب آٹے کو کفیز میں بھرا بھائی کفیس کے اندر ڈالا تو آٹے کے اجزاء ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب ہیں درمیان میں کوئی خلا ہے خلا نہیں ہے مولانا اور اگر ہو بھی انسانی آنکھ سے نظر نہ بھی آتا ہو اتنا معمولی خلا ہوگا بہت تھوڑا ہوگا بھائی جب اس کے مقابلے میں گندم کے دانے موٹے موٹے تو درمیان میں خلا آئے گا یعنی دانوں کے بیچ بھائی سارے بیچ میں بھائی تھوڑا تھوڑا خلا ہر جگہ چاہے تھوڑا تھوڑا یہ ہے تو خلا بھائی تو آپ ایک طرف خلا زیادہ زیادہ ہے ایک طرف بالکل سرے سے ہے ہی نہیں یا ہے بھی تو ایسا ہے جو انسانی آنکھ سے بھی نہیں نظر آتا تو آپ کیا کہا جائے گا کہ برابری ہوئی یا برابری نہیں ہوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی مولانا ایک طرف خلا زیادہ آ رہا ہے ایک طرف خلا ہے ہی نہیں صورت سمجھ میں آ بھائی تو لہذا برابری ممکن ہی نہیں ہے اور حالانکہ اس میں تو کیا ضروری تھی برابری ضرور ہے جب برابری ممکن ہی نہیں ہے آپ برابری کر بھی لیں یہ کوئی برابری نہیں ہے مولانا برابری ہو ہی نہیں سکتی لہذا یہ جائز نہیں اسی لیے کہا گندم کی ولاد اور جائز نہیں ہے گندم کی بے کس کے بدلے میں آٹے کے بدلے میں ولا اور نہ ہی ستو کے بدلے میں ستو کسے کہتے ہیں جانتے ہیں یا نہیں بھائی گندم کو بھون لیا جاتا ہے اور پھر اس کو جب پیسا جاتا ہے تو اس کے جو اجزا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں ستو भी وہی मसाला ستو کے اجزا چلو آٹے سے موٹے ہیں لیکن گندم سے دانوں سے تو بہت ہی زیادہ باریک हैं تو دانوں میں تو خلایا زیادہ اور ستو کے اجزا میں خلایا بہت معمولی جس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو لہٰذا برابری ممکن ہے آپ ایک قفیص ستو دیں اور ایک قفیص گندم لے لیں تو کیا یہ آپس میں بالکل برابر ہیں نہیں بھائی اس کے بیچ میں تو بڑا خلار ہے دانوں کے بیچ میں سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ کدالی کا اور اسی طرح ہے آٹا ستو کے بدلے میں آٹے کی بہ ستو کے بدلے بھائی ایک طرف ایک شخص آٹا دے رہا ہے اور بدلے میں ستو لے رہا ہے یہ بھی جائز نہیں نہ برابری کے ساتھ جائز ہے اور نہ زیادتی کے ساتھ جائز ہے جائز سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یہاں بھی وہی مانا نا آٹے کے اجزاء ہیں باریک اور ستو کے اجزاء ہیں موٹے بھائی لہذا یہ جائز نہیں بھائی جائز نہیں سمجھ میں آیا برابری نہیں ہو سکتی آئندہ ابھی فتح ابھی یوسف رحم الله تعالی اور جائز ہے گوشت کی بے بل حیوانی حیوان کے بدلے آئندہ رحم الله کے نزدیک بے وقال محمد الرحمرحم اللہ اکثر حیوان صورت مسئلہ یہ میں آپ کو گوشت بیچتا ہوں اور بدلے میں آپ سے بکری لیتا ہوں گوشت بھی بکری ہی کا دے رہا ہوں اور بدلے میں آپ سے زندہ بکری لے رہا ہوں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے جائز کیوں کیا دلیل ہے کہتے ہیں بھائی دیکھو یہاں قدر نہیں ہے قدر کس طرح نہیں ہے کہ گوشت ہے جو ہے اس کو تول کر بیچا جاتا ہے اور جانور کو کوئی تول کر بیچتا ہے نہیں تو ایک طرف موزون ہے دوسری طرف غیر موزون ہے لہذا بے کیا ہو گئی جائز ہے مارانا کمی بیشی ہوگی ہو سکتا ہے میں بیس کلو گوشت دے رہا ہوں اور بکری کے اندر صرف پندرہ کلو گوشت ہو یا ہو سکتا ہے پچیس کلو گوشت ہو تو تو کمی بیشی ہوگی طرح برابری آئی گوشت کی <سطور> برابری نہیں <سطور> آئی مولانا لیکن پھر بھی جائز کیوں جائز <سطور> قدر ہی نہیں ہے ایک چیز موزون ہے دوسری غیر موزون ہے لہذا جو قدر ہوتی تو پھر ہم اور جنس ہوتی تو پھر ہم کہتے برابری ضروری ہے بھائی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی بکری کو بھی زبا کر کے اس سے گوشت ہی حاصل کیا جاتا ہے چونکہ تو یوں سمجھا جائے گا ایک ہی جنس ہے دونوں طرف بھائی آپ گوشت دے رہے ہیں اور بدلے میں زندہ بکری لے رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے گا گویا جنس کے بدلے جنس ہی ہے جنس کے بدلے جنس لہذا اس صورت کے اندر ربا لازم آئے گا کمی بیشی کی صورت میں لہذا اندازہ لگاؤ بھائی کہتے ہیں کہ اس بکری کے اندر کتنا گوشت ہوگا مثلا فرض کرو بھائی اس بکری کے اندر تیس کلو گوشت نکلے گا بھائی کتنا نکلے گا فرش کرو فرض کرو تیس کلو گوشت یا بیس کلو بیس کلو چلو کر لو تیس کلو نکل آئے گا بکری میں سے بھائی جی کتنا گوشت ہوگا چلو بیس کلو بھائی سمجھا. بیس کلو گوشت بھائی اب مثلاً بکری میں بیس کلو گوشت نکلے گا اتنا اندازہ ہے تو جو آپ بکری لے رہے ہیں اور بدلے میں گوشت دے رہے ہیں اب آپ بیس کلو گوشت نہ دیں بیس سے تھوڑا زیادہ دیں اکیس بائیس کلو کر دیں بھائی کیوں یہ زیادہ کیوں امام محمد رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ بکری میں جتنا گوشت ہے اس سے زیادہ گوشت بدلے میں تو ورنہ ریبا لازم آئے گا بھائی ریبا کیسے اگر اتنا ہی دے دیں کہتے ہیں دیکھو گوشت کے بدلے ہو گیا گوشت آپ بھی بیس کلو دے رہے ہیں اور بکری میں سے بھی کتنا نکلا بیس کلو بھائی تو گوشت تو گوشت کے بدلے ہو گیا اور ساتھ جانور میں سے ساری سارا گوشت ہی نکلتا یا ردی چیزیں بھی ہوتی ہیں پیڑ میں بھائی ردی چیزیں بھی ہیں تو ان کے عوض میں کوئی چیز آئی نہیں تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اور دونوں آقت کرنے والوں میں سے ایک نے اس کو کیا کیا ہے وصول کیا ہے تو اس کی شرط لگائی گئی تھی دونوں آخت کرنے والوں سے میں سے کسی ایک کے لیے اور کس کے اندر ہے بھائی وہ تعریف ثابت کر رہا ہوں یہ جو ردی چیزیں زائد گوشت تو گوشت کے بدلے برابری آ گئی اور ایک طرف سے یہ ردی چیزیں زائد آ رہی ہیں یا نہیں بھائی آ رہی ہیں تو دیکھو یہ ایسی زیادتی ہے جو عیبت سے خالی ہے اور اس کی شرط لگائی گئی تھی آخت کرنے والوں میں سے کسی ایک بھائی پورا جانور لے رہا ہے یا نہیں شرط تھی یعنی پورے جانور کے لینے کی پورا جانور جب لے لیا تو ان کی بھی بیچ میں شرط آ گئی یا نہیں بھائی وہ بھی آ گئی تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عیبت سے خالی ہے اور عقت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہے اور کس کے اندر ہے؟ آخر معاوضہ میں ہے تو لہذا سود لازم آئے گا وہ فرماتے ہیں کہ جتنا گوشت بکری میں ہے اس سے کچھ زیادہ گوشت آپ مالانا مطلب اکیس کلو گوشت دیا. بکری میں سے بیس کلو نکلتا ہے تو بیس کلو گوشت تو بیس کلو گوشت کے بدلے ہو گیا اور یہ جو ایک کلو زیادہ گوشت دیا یہ اس ردی کے ریور میں ہو گیا کیا ہو گیا ردی, ردی جی. کے ریورز میں ہو گیا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو گوشت اور گوشتی تو جنس ایک تھی جبکہ وہ ردی الگ جنس ہے مولانا تو اب وہ چھے زیادہ بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کا عیوز تو آ گیا تو اب عیوز سے خالی نہ رہا ہوئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور جائز ہے گوشت کی بیعت حیوان کے بدلے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھائی میں نے دلیل کی موزون کی کس کے بدلے میں غیر موزون کے بدلے تو یہاں برابری نہیں ضروری وقال محمد الرحم الرحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا جز جائز نہیں ہے جی لحت یقون الحم اکثر حیوان یہاں تک کہ ہو گوشت زیادہ اس گوشت سے جو حیوان کے اندر ہے فیقون الحم بھی تو گوشت اپنے مثل کے بدلے ہو جائے گا یعنی بیس کلو کس کے بدلے ہو جائیں گے بیس کلو گوشت کے بدلے جی وہ زیادت و باقتی ساقت کہتے ہیں ردی چیز کو سخت بھائی کاف پر بھی پڑھنا کاف کافر ہے سخت کس کو کہتے ہیں ردی چیز کو کہتے ہیں وہ زیادت و اور زیادتی وہ ردی چیزوں کے بدلے ہو جائے گی بھائی وہ روتبی بسلم ابھی حنی فتح رحمہ اللہ بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کھجور کی کتنی حالتیں ہیں تین حالتیں ہو گئی والا نا پہلے جب کھجور پکتی ہے ابھی سخت ہوتی ہے میٹھی ہو جاتی ہے البتہ بھائی مٹھاس آگے پکی نہیں ہے ابھی بھائی اس کو کیا کہتے ہیں بوسرون ڈوکا ڈوکا اردو میں کیا کہتے ہیں اسے ڈوکا بھائی اچھا پھر اس کے بعد یہ کھجور نرم ہونا شروع ہوگی جب پوری نرم ہو جائے اب یہ کیا کہلاتی ہے روسب کیا کہلاتی ہے روسب بھائی پھر اس کھجور کو درخت سے اتارا جاتا ہے لیکن اس کے اندر رس کچھ زیادہ ہوتا ہے پھر تھوڑا سا اس کو دھوپ میں خوش کیا جاتا ہے کچھ دھوپ لگوائی جاتی ہے جس سے کچھ زائد پانی خشک ہو جاتا ہے اب یہ جب زائد پانی خشک کر دیا یہ کیا کہلاتی ہے؟ کہلاتی ہے ہے کہ کس کو کہتے ہیں وہ بسر ڈوکا ڈوکا بہ سمجھ مٹھاس آ گئی ہے لیکن ہے بھی سخت بئی پھر اس کے بعد نرم ہو جائے تو کیا کہلاتی ہے رتب اور پھر جب دھوپ لگوا کر کچھ خوش کر لیا اتار کر تو یہ کیا کہلاتی ہے تمر کہلاتی ہے تمر بھائی اب بھائی ایک آدمی رتب دے کر تمر لینا چاہتا ہے کیا لینا چاہتا ہے رتب دے کر تمر لینا چاہتا ہے تو کیا ان کی بے آپس میں جائز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے وہ فرماتے ہیں رتب پر بھی تمر کا لفظ بولا جاتا ہے عرب رتب کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں تمر حدیث میں بھی آتا ہے بھائی حضور علیہ السلام کے سامنے رستب پیش کی گئی تو آپ نے ان کے لیے تمر کا لفظ استعمال فرمایا معلوم ہوا رتب کو بھی عربی میں کیا کہہ دیتے ہیں کبھی تمر کہہ دیتے ہیں تو ادھر بھی تمر ہے ادھر بھی تمر ہے معلوم ہوا یہ ایک ہی جنس ہے ایک ہی جنس ہے ہاں صرف اتنا ہے ایک کو تازہ اتارا گیا ہے دوسرے کو کچھ دھوپ لگوائی گئی ہے تو جب یہ ایک ہی جنس ہے تو اس صورت میں برابری کے ساتھ بیع جائز لہذا آپ ایک کفیز رتب دیتے ہیں اور ایک کفیس تمر لے لیتے ہیں فرماتے ہیں یہ جائز ہے یہ کیا ہے یعنی برابری کے ساتھ تو کہتے ہیں وہ عجوز و رتبی بی تمری مسلم بھی مسلم ابھی حنی اللہ جائز ہے رتب کی بے تمر کے بدلے مسلم بمسن, برابر کے بدلے برابر یعنی برابری کے ساتھ امام صاحب کے نزدیک اور اسی طرح بھائی انگور اینب کہتے ہیں انگور کو بھائی زبیب کہتے ہیں کشمش کو بھائی کشمش جانتے یا نہیں جانتے بھائی انگور کی بے مولانا کشمش کے بدلے یہ بھی جائز ہے کشمش کے بدلے جائز ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی اچھا یہ نہیں برابری کے ساتھ جائز ہے بھائی برابری کے ساتھ بھائی آپ کیا کرتے ہیں ایک کلو انگور تول کر دیتے ہیں اور دوسرے شخص سے ایک کلو کشمش لے لیتے ہیں یہ جائز ہے ना نا برابری ہے دونوں طرف کتنا ہے وزن برابر ہے اچھا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ جینس ایک ہے مالانا انگور اور کشمش ایک جینس شمار کریں گے جب ایک جینس شمار کی تو پھر آپ برابری کے ساتھ ان کی بیرا جائز ولا سن اور جائز نہیں ہے بھائی زیتون کی بہت سورتو بھائی, سورت سمجھو بھائی دیکھو بھائی زیتون زیتون جانتے ہو بھائی جس سے زیتون ایک چھوٹا سا پھل ہے چھوٹا سا بھائی اور بیر کی طرح اور اس تیل نکالا جاتا ہے زیتون کا تیل جو نہایت مفید ہے جی تو زیتون ایک شخص دوسرے کو زیتون دیتا ہے اور بدلے میں کیا لیتا ہے زیتون کا تیل لیتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ بے ویسے تو جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ایسا کر لیں بھائی دیکھو زیتون دے گا تو زیتون کے اندر بھی کیا شام بیچ میں ہے بھائی تیل ہے تو ایک طرف زیتون دے رہا ہے اس میں بھی تیل ہے اور دوسری طرف سے اس کا خالد تیل لے رہا ہے تو اس کے جائز ہونے کی یہ صورت ہے کہ جو تیل لے رہا ہے بدلے میں وہ تیل اس تیل سے زیادہ ہونا چاہیے جو زیتون کے اندر ہے مثلا بھائی میں نے آپ کو ایک من زیتون دیے ایک من زیتون کی بیع کی آپ سے اور بدلے میں آپ سے دو کلو زیتون کا تیل لے رہا ہوں تو یاد رکھو یہ بیع جائز نہیں صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب کہ اس زیتون کے اندر جو تیل ہے جو ایک من ہے اس زیتون کے اندر جو تیل ہے اس تیل سے کم ہو یعنی وہ تیل زیادہ ہو جو آپ سے لے رہا ہوں اس تیل سے جو کس کے اندر ہے اس زیتون کے اندر ہے سمجھ میں آئے وہ تیل کیا ہونا چاہیے وہ تیل زیادہ ہو اس تیل سے جو کس کے اندر ہے زیتون کے اندر ہے مثلاً بھائی اس ایک من زیتون سے اگر تیل نکالیں تو کتنا نکلتا ہے ڈیڑھ کلو نکلتا ہے کتنا نکلتا ہے اور میں آپ سے کتنا لے رہا ہوں تیل دو کلو تو دیکھیے بھائی آپ کی طرف سے میں لے رہا ہوں دو کلو تیل اور اس زیتون کے اندر بھی اتنا ہی تیل ہے یا اس سے کم ہے کم ہے اب بیٹھ سکی ہو گئی کہ تیل اس زیتون کے اندر تیل سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے بدلے میں وجہ کیا اس کی وجہ یہ اگر یہ اتنا ہی تیل ہوا تو پھر سود لازم آئے گا مالانا لازم آئے گا کیسے مثلا بھائی زیتون جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں سے کتنا تیل نکلے گا ڈیڑھ کلو اور آپ سے بھی میں کتنا لے لیتا ہوں تیل ڈیڑھ کلو تو تیل تو تیل کے بدلے ہو گیا اور زیتون سے جب تیل نکالیں گے تو وہ ردی چیز باقی بچے گی یا نہیں بچے گی وہ تو زائد ہو گئی بھائی गन्ने کا رس کیا آپ لوگوں نے گنے کا رس جب نکال لیتے ہیں تو وہ جو باقی بچتا ہے گنا رس نکل آیا اس میں سے اسے کیا کہتے ہیں بھائی ہاں پوک کہتے ہیں پوک بھائی سمجھ میں آیا ہاں تو یہ آپ دیکھو ایک آدمی دوسرے سے مثلاً یہاں سے کیا لے رہا ہے زیتون تو زیتون میں وہ جو زیتون دے رہا ہے اس میں سے بھی کتنا تیل نکلے گا ڈیڑھ کلو اور بدلے میں جو تیل لے رہا ہے اس سے وہ بھی کتنا ہے ڈیڑھ کلو تو ڈیڑھ کلو تیل تو ڈیڑھ کلو تیل کے بدلے ہو گیا اور یہ جو زیتون سے جب تیل وہ نکالے گا تو پھوک بچے گا یا نہیں بچے گا وہ زائد ہو گیا تو یہ ایسی زیادتی ہے جو عیبت سے خالی ہے لہذا کیا لازم آیا تو لہذا یوں کرو بدلے میں ایک من زیتون دے رہے اور اس میں سے ڈیڑھ کلو تیل نکلے گا تو آپ بدلے میں ڈیڑھ کلو تیل نہیں لے سکتے بلکہ کیا ہونا چاہیے ڈیڑھ کلو سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادتی کس کے بدلے آ جائے اس پھوک کے بدلے اس ردی کے بدلے ہو جائے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے زیتون کی زیت کہتے ہیں زیتون کا تیل مولانا اور جائز نہیں ہے زیتون کی زیتون کے تیل کے بدلے و سمسن سمسن کہتے ہیں تل مولانا تل تل جانتے نہیں جانتے بھائی جانتے یہ نان وغیرہ پر لگاتے ہیں بھائی, بھائی ہاں یہ تل بھائی, بھائی ہاں تو یہ سیم سیم جو ہے سیم سیم یہ تیل مالانا شیریج شیریج راہ پر کسرا ہے مالانا شیریج کہتے ہیں تلوں کا تیل مالانا تلوں کا تیل جی تو پیچھے کیا ذکر ہوا جائز نہیں ہے زیتون کی بہ زیتون کے تیل کے بدلے و سم سیمی بھی شیر جی اور جائز نہیں ہے تلوں کی بہ تلوں کے تیل کے بدلے خطا یقون زیتو شیری جو اکثر امتون و سیم سیمی یہاں تک کہ وہ زیتون کا تیل اور وہ تلوں کا تیل وہ زیادہ ہو میم ماں ما سے کیا مراد ہے اس سے بھی تیل مراد ہے کیا مراد ہے تیل تاکہ یہ زیادہ ہو اس تیل سے پھر زیتون و سمسمی جو کس کے اندر ہے زیتون اور سمسیم یعنی تلوں کے اندر ہے فیکون دوہنوں فیکون دوہنوں بھی مسل ہی بھی تو تیل جو ہے تیل کے اپنے مثل کے بدلے ہو جائے گا یعنی تیل تو تیل کے بدلے ہو جائے گا وہ زیادت اور جو زیادتی تھی وہ سجیرا کس کے بدلے ہو جائے گی تھوک کے بدلے بھائی سمجھ میں آیا بھائی مسلن والا نا. ایک, ایک من زیتون میں سے میں نے بتلایا کتنا تیل فرض کرو نکلتا ہے ڈیڑھ کلو تو بدلے میں اب ڈیڑھ کلو تیل لیں تو یہ جائز نہیں بلکہ ڈیڑھ کلو سے کچھ زائد لے لیں والا نا ڈیڑھ کلو سے زائد مثلاً وہ تھوڑا سا ایک پیالہ یا آدھا پیالہ اور تیل ڈال دیتا ہے اس میں بھائی یہ زیادتی کر دی اس نے تو ڈیڑھ کلو تیل تو ڈیڑھ کلو تیل کے بدلے ہوا اور یہ زیادت جو ڈالا اس یہ کس کے بدلے ہو گیا اس مردی کے بدلے اس پھوک کے بدلے تو کہتے ہیں وہ زیادت و اور زیادہ زیادتی جو ہے وہ پھوک کے بدلے ہو جائے گی وہ رحمانی اس کو لحمان نہ پڑھنا بھائی یہ تسمیہ نہیں ہے یہ جمع ہے بیع اللحمان لام پر زما پڑھیں بھائی یہ لحم کی جمع ہے وہ بے المان مختلف متفع صورت مسئلہ یہ میں آپ کو بکری کا گوشت دیتا ہوں اور آج سے بدلے میں بکری ہی کا گوشت لینا چاہتا ہوں اب آپ بتائیے مالانا جنس ایک ہے یا الگ ہے بھائی میں بکری کا گوشت دے رہا ہوں آپ کو اور بکری ہی کا گوشت ہوں جنس ایک ہے مالانا اور بتلائیے قدر ہے یا نہیں دونوں طرف وزنی ہے یا نہیں مولانا ہے تو جینس بھی ہے قدر بھی ہے لہذا اس صورت میں برابری ضروری ہے یہ تو وہ صورت ہی جس کے اندر گوشت دونوں طرف ایک ہی جانور ایک ہی قسم کا تھا اگر گوشت مختلف جانوروں کا ہو مثلا میں آپ کو دیتا ہوں بکری کا گوشت اور بدلے میں آپ سے کیا لینا چاہتا ہوں گائے کا گوشت ملانا تو یاد رکھو اب یہ ایک جنس شمار نہیں ہوں گے یہ الگ الگ جن شمار ہوں گے آپ یہ نہ کہیں ادھر بھی گوشت ہے ادھر بھی گوشت ہے ایک جنس نہیں بھائی گائے کے گوشت الگ جنس بکری کا گوشت اس لیے کہ دونوں کے فائدے الگ الگ ہیں جب فائدے الگ ہیں تو گوشت سے مقصود ہی کیا ہوتا ہے فائدہ تو لہذا یہ الگ الگ جنس ہیں جب فائدے الگ ہیں تو الگ جنس شمار ہوں گے بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ جب تو لہٰذا جب میں بکری کا گوشت دیکھ کر آپ سے گائے کا گوشت لینا چاہتا ہوں اب آپ بتائیے جنس ہے یہاں دونوں طرف ایک جنس ایک نہیں لیکن قدر ہے قدر یعنی وہ بھی وزنی اس کو بھی وزن کیا جاتا ہے اور یہ بھی وزنی اور اس صورت میں آپ نے کیا پڑھا تھا زیادتی تو جائز لیکن ادھار جائز بھی نہیں تو کہتے ہیں وہ جو بہ الرحمان المختلفی بازی ہابی متفاضلا اور جائز ہے الرحمان المختلفتی مختلف قسم کے گوشت کی بے بازی ہا بھی بازین بھائی کچھ کے بدلے کچھ ہی. یعنی ایک کے بدلے دوسرے کی متفاظ کس طرح زیادتی کے ساتھ بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور جائز ہے مختلف قسم کے گوشت کی بے بازی ہابی باز بھائی ان میں سے بعض کی بی باز کے بدلے یعنی کسی کی بے کسی کے بدلے متفاظ کس طرح جائز ہے زیادتی کے ساتھ بھی جائز میں نے بتایا زیادتی جائز ہے کیونکہ جنس الگ ہے البتہ ادھار کا البان البل بکر بعض متفاظ اور اسی طرح ہے البان جمع ہے لبن کی لبن کہتے ہیں دودھ کو نام ابل کہتے ہیں اونٹ کو نام بقر کہتے ہیں گائے بیل وغیرہ کو نام غنم کہتے ہیں بھیڑ بکری کو بھائی اور دودھ کس کا دودھ بھائی اونٹنی کا دودھ ہے گائے کا دودھ ہے بھیڑ بکری کا دودھ ہے ان کے دودھ اس, وہ بھی اسی طرح ہے ان کی بے بازوی باز ان میں سے کچھ کی بہ کچھ کے بدلے یعنی کسی کی بہ کسی کے بدلے موتافا غلن زیادتی کے ساتھ جائز ہے بکری کا دودھ ہو دوسری طرف بھی بکری کا دودھ ہو پھر تو ایک جینس ہے مالانا اور قدر بھی ہے کہ دونوں ماپی جانے والی چیزیں ہیں بھائی تو لہذا اس صورت میں زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں لیکن اگر الگ جانور کا دودھ ہے ایک طرف اونٹنی کا دودھ ہے ایک طرف بکری کا دودھ ہے اونٹنی کے دودھ کے الگ فائدے بکری کے دودھ کے الگ فائدے تو یہ الگ جنس شمار ہوں گے لہذا اس صورت کے اندر زیادتی جائز البتہ ادھار جائز نہیں بھائی تو کہتے ہیں وقلی کا البان البلی وقار ابی بازیلا اور اسی طرح ہے اونٹنی کا اور گائے کا اور بھیڑ بکری وغیرہ کے دودھ باز کی باز کے بدلے زیادتی کے ساتھ یعنی ان کی بھی بی جائز ہے خالی وخل الدا خلی بخل ابھی متفاضلا خل کس کو کہتے ہیں مالانا سرکے کو کس کو کہتے ہیں سرکا اور دخل کہتے ہیں ردی کھجور کا مالانا ردی کھجور بھائی بھائی ایک طرف ہے ردی کھجور کا سرکہ دوسری طرف ہے انگور کا سرکہ مالانا آپ یہ یا تو وزنی ہے یا ماپی جانے والی چیز ہے تو دیکھو قدر آ مالانا دونوں طرف لیکن جنس آپ چونکہ الگ شمار ہوگی کیونکہ کھجور کے سرکے کے فائدے الگ اور انگور کے سرکے کے فائدے الگ تو الگ جنس تو جنس الگ ہیں لہذا ان میں زیادتی کے ساتھ تو بےجائز ہے لیکن ادھار بےجائز نہیں تو کہتے ہیں وخل دخل بخل بھی متفاضلہ اور اسی طرح ہے ردی کھجور کا سرکہ انگور کے سرکے کے بدلے متفاضل زیادتی کے ساتھ بے بھائی دخل ردی کھجور کی قید لگائی سمجھ میں آیا تو یہ ضرور تو یہ اس لیے کہ عموماً ردی کھجور ہی سے سرکہ بنایا جاتا ہے عمدہ کھجور سے نہیں بھائی تو یہ ویسے قید ایک بڑھا دی وہی متفادہ اور جائز ہے روٹی کی بیک گندم کے بدلے اور آٹے کے بدلے زیادتی کے ساتھ بھائی بھئی گندم اور آٹے کی بہ تو جائز ہی نہیں تھی سرے سے برابری کے ساتھ بھی جائز نہیں تھی زیادتی کے ساتھ بھی جائز لیکن جب اس سے روٹی بنا دی تو اب مولانا جنس کی بدل گئی بھائی مولانا یوں سمجھیں گے بھائی چیز پک گئی ہے اس کا آٹا بنایا اسے پکا لیا تو جنس بدل گئی اور میز اب روٹی جو ہے اس کو آپ بتائیے کس طرح بیچتے ہیں گن کر کیسے گن کر تو ایک طرف ہے گنی جانے والی چیز دوسری طرف ہے تو جانے والی چیز مولانا تو لہذا قدر نہ پائی گئی سمجھ میں آیا قدر نہیں بھائی تو لہذا زیاتی کے ساتھ بیجائز ہے تو کہتے ہیں جائز ہے روٹی کے بہ گندم کے بدلے اور آٹھے کے بدلے زیادتی کے ساتھ والا ربا بین المولا و آب اور ربا نہیں ہے غلام آقا مولا آقا کے درمیان اور اس کے غلام کے درمیان کوئی ربا نہیں ہے آقا کیا کرتا ہے اپنے غلام کو ایک من گندم دیتا ہے اور اس سے دو من گندم لے لیتا ہے تو آپ فتوا نہ لگا دیں کہ یہ جائز نہیں یہ جائز ہے مولانا کیوں اس اسی آقا کی آقار غلام کے درمیان ربا ہے ہی نہیں غلام کے پاس جو کچھ ہے غلام خود بھی آقا کا اور اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی کس کا ہے آقا تو کویا سورت بہ ہے در حقیقت تو یہاں کوئی بہ ہوئی ہی نہیں ہے بھائی تو ولا بین فی دار الحرب اور اسی طرح ریبا نہیں ہے مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں دار الحرب مولانا کفار کا وطن جہاں مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے نہ دیا جاتا ہو اور اس کے اس ملک میں اور آپ کے ملک کے درمیان کوئی معاہدہ وغیرہ بھی نہ ہے، نہیں ہے یہ دار الحرب کہلاتا ہے مولانا تو یاد رکھیے دار الحرب کے اندر اگر مسلمان ان کافروں کے ساتھ لین دین کرتا ہے یہ جائز ہے مولانا سودی لین دین اس کے لیے لین دین اس طریقے پر ہو ہو کہ نفع نفع مسلمان کو کو مل رہا ہو. اگر نفع اس کو دے رہا اگر اس دے ہے ہے پھر درست نہیں ہے. مثلا مسلمان کیا کرتا ہے ایک من گندم دے کر دو من گندم اس سے لے رہا ہے تو نفع کس کو مل رہا ہے مسلمان لہذا یہ جائز لیکن اگر مسلمان اس کا حق کرتا ہے اس سے ایک من گندم لے رہا ہے اور دو من دے رہا ہے تو پھر درست نہیں ہے بھائی وجہ یہ وجہ یہ مولانا کہ حربی کا مال لے لینا اس پر قبضہ کر لینا جائز ہے وہ تو حربی ہے دارالحرب سے اس کا تعلق ہے مولانا سمجھ میں آیا تو حربی کا مال لے لینا جس طریقے سے بھی مسلمان اس پر قبضہ کر لے جائز ہے لے لینا تو جب اس کو ویسے لے لینا جائز ہے تو اس طرح بے کے ذریعے زیادہ لے لینا بطریق اولا جائز ہے تو یہ درست ہے تو لہٰذا مسلمان اور حربی کے درمیان دار میں ریبان نہیں ہے مولانا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی دار میں بھی مسلمان اور حربی کے درمیان اس طرح کا معاملہ صحیح نہیں ہے بھائی چلیے بس مولانا حال المرام اللہ عالم بھی الکلام